بھائی الَّذِينَ آمَنُوا آ منو جی سورت کا دوسرا حصہ بیان احوال منافقین پہلے بھی بطور تمہید کے تھا منافقین کے احوال اب یہ پورے احوال منافقین کے آرہے رہے ہیں سورت کا دوسرا حصہ بیان احوال منافقین بھائی موبین تمنا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی صورتیں بار بار اتریں ہمارا ایمان تازہ ہو قرآن پاک کی صورتیں بار بار اتریں اور ہمارا ایمان تازہ ہو لیکن جب صورتیں اترتی تھی اور ان کے اندر کس کا ذکر ہوتا جہاد کا تو منافق کہتے سمجھے کہ یہ صورت نہ اترتی تو اچھا تھا جی ڈر جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بکون الزین عمنو کہتے رہتے ہیں مومن کیوں نہیں اتاری جاتی سورت قرآن کی مومنین کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ قرآن کی صورتیں بار بار اتریں برکت حاصل کریں لیکن جب اتاری جاتی ہے سورت پکی اور ذکر کیا جاتا اس کے اندر لڑائی کا دیکھتا ہے تو جب نے منافقین جو بانتے جی بوز دلی جو بن منا بوز دلی دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری یا نپاط کی وہ دیکھتے ہیں تیری طرح مسل دیکھنے اس شخص کے جس کے اوپر رشی ہوتی ہے کس کی موت آ جہاد کا ذکر ہے نا تو موت آ جاتی ہے منافع کی ایسی آنکھیں پھیر کے دیکھتے ہیں جیسے مر رہے ہوں پس پستبا ہی ہے واسطے ان کے تاطن و کالم ان کو چاہیے تھا کہ فرم برداری اور بات کرری خیر اللہ بے کی واسطے ان کے تاطن و کالم مارو ہوں یہ مبتدا ہے اس کی خبر معروف ہے خیر اللہ ان کو کیا چاہیے تھا کہ فرما برداری بھی کرتے اور بات بھی کرری کہتے فرما برداری اور بات کری خیر اللہ ممکن بہتر فائدہ ازم پس جب پختہ ہو گئی بات جہاد کی یہ ماننے بھی مشکل ہے فائضا اعظم الم پس جب پختہ ہو گئی بات کے کی, بات کی جہاد کی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا فلاؤ صدق اللہ پس اگر سچے رہتے یہ لوگ اللہ کے ساتھ سچا معاملہ کرتے پس اگر سچا معاملہ کرتے یہ منافق اللہ کے ساتھ تو البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے جہاد کا حکم آیا حضور نے بھی تیاری کر لی پختہ کام آ گیا تے ان کو چاہیے تھا چلنا سچا معاملہ کرتے تے بہتر بات ہی یا نہیں لیکن منافق جو ہے نا کوشش کرتے ہیں جہاد سے اعراض کی رو گردانی کی پیچھے رہنے کی سمجھ رہے ہو جی بات فائدہ اعظم علام مشکل معنی ہے غور کرو پس جب پختہ ہو گیا معاملہ جہاد کا پس اگر سچا معاملہ کرتے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ارد تھا بہتر واسطے ان کے لیکن اب کیا ہے فہال اص تم ان تم جہاد کی حکیمانہ حکمت جہاد کی حکیمانہ حکمت, حکمت ارے گناب کو اب اگر تم نے جہاد نہ کیا نا تو گھر بیٹھ گئے تو جو مفسد ہے نا مفصد کافر مفسد ان کو غلبہ حاصل ہو گئے نہیں بھئی آج کل یہی تاریخ ہے نا جہاد کو ختم کیا جائے کافروں کے جو چیلے چانچے ہیں نا کافروں کے چیلے وہ کہتے ہیں جہاد کو ختم کیا جائے تاکہ کافروں کا غلبہ ہو تو تم جہاد سے بیٹھ گئے تو کافرین کا اور مفسدین کا کیا ہوگا غلبہ ہو جائے گا تو دنیا کے اندر فساد ہو گئے امن ہوگا یہ جہاد کی حکیمانہ حکمت ہے کہ جہاد کو چھوڑنے سے فساد ہوتا ہے جہاد کرنے سے فساد نہیں ہوتا اور منافقین کو تبدیح کی گئی ہے یہ فہل اصحتم استفام تقریری ہے اور اصتم آئے ترجیح کے لیے لہذا معنی یہ ہے کہ پس امید کبھی ہے کہ اگر منہ مو موڑا تم نے جہاد سے ان تبلائے تم بس امید کبھی ہے کہ اگر منہ مو موڑا تم نے جہاد سے یہ کہ فساد کرو گے کس کے اندر زمین کے اندر یعنی مفسدین کا کیا ہو جائے گا حلبا ب تو کتنے اور کتا رہی کرو گے اپنے رشتہ داروں کو بھی ماریں گے یہ مفص دلو الاک اللہ اللہ اللہ انجان مناف کی یہ منافق وہ ہیں کہ لانت کی ان کے اوپر اللہ نے بس بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی نگاہوں کو حق سے افلا یہ تدبرون اور قرآن منافقی اصل بات یہ ہے کہ منافق لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں قرآن میں جہاد کا ذکر ہے اس لیے بھاگتے ہیں کیا پسنی تدبر کرتے غور و فکر کرتے قرآن کے انداز کرمایا امبلا کڑو میں نقوال تھا امبمانے بل بل کے ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں تالے لگ گئے جائیں تو کیا سمجھیں گے ان للکدو تگ ہے وجہ آج میں تدبر قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ ہے اناد واج میں تدبر یعنی اناد کے سرے آ ان کے اناد کا بیان ہے جو قرآن اور رسول سے اناد کرتا ہے تو کیسے قرآن میں تدبر کرے گا واج میں تدبر اناد ہے اب اناد کا بیان جو لوگ پھر گئے حق سے اپنے پیٹھوں کے اوپر بعد اس کے, کے واضح ہو چکی واسطے ان کی ہدایت اشتان الرحم شیطان نے چکما دیا ان کو چکما کہتے ہیں کسی چیز کو مزین کر دینا کہ یہ چیز اچھی ہے یہی ہے چکما دینا شیطان کہتے ہیں نا ٹی وی کا ڈرامہ دیکھو یہ اچھا ہے یہ شیطان کا ایک چکما ہے شیطان نے چکما دیا ان کو وہ ام اور ڈھیل دلائی ان کو ڈھیل دلائی ان کو چکما اور ڈھیل کیا ہے شیتان کہتا وہ جہاز کے اوپر گئے تو مر جاؤ گے کیا اور گھر بیٹھے رہے تو بچ جاؤ گے شیتان کا چکما اور ڈھیل دلا رہا ہے جہاز پہ جانے والا مر جاتا ہے گھر بیٹھنے والا کیا بچ جاتا ہے یہ بچے ہوئے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں کبھی نہیں مرے گے کیا شیطان نے چکما دیا ان کو اور دھیل دلے گی ان کو کا یہ اناد کہ پہلے اناد کا بیان تھا اب اناد کا سبب ہے سبب اناد یہ اناد اس سبب سے ہے کہ تحقیق المنافقین نے کہا تھا پہلے اوپر سمجھ لو منافق حضور کی خدمت میں بھی آتے تھے اور جو یہود کے سردار تھے ان کے پاس بھی جاتے تھے کاب نشرہ وغیرہ کہ منافع اکثر یہ ہوں تھے تو قاب بن اشرف وغیرہ ان کو کہتے ہوئے کہ کیا مزاق کرتے ہو ادھر بھی جاتے ہو ادھر بھی جاتے ہو تو ان کو کہتے ہمارا ظاہر ان کے ساتھ ہے باطن تمہارے ساتھ ہے ہم باطن کے اندر تمہارے پرمردار ہیں ظاہری باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں بات سمجھ ایک ظاہر یہ اناد اس سبب سے ہے کہ تحقیق ان منافقین نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے مکرو سمجھا اس چیز کو کہ اتارا اللہ نے وہ کون لوگ تھے ہاں یہود کے سردار وہ تو خود قرآن کو بھی نہ پسند کرتے تھے ان منافقین نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے نہ پسند کیا مکرو سمجھا اس چیز کو کہ اتارا اللہ نے کیا کہا سرداروں کو سنتیوں کی باز ہم اطاعت کرتے رہیں گے تمہاری بیٹ بعض کام کے بعض کام سے مراد کیا ہے تو کیا ہے بعض کام سے مراد باتیں سارے کام میں نا بعض میں بعض میں ہم کس کے ساتھ مسلمانوں کے شازہ ہے اور بعض میں تمہارے ساتھ یعنی باتیں کے اندر تمہارے ساتھ ہے اتاد کرتے رہیں گے ہم تمہاری بیچ باز کاموں ہو گئے کے اندر واللہ اللہ اور اللہ جانتے ہیں ان کی خفیہ بات کو خدا سے کیسے چھپ سکتے ہیں قے فائدہ وہی دے منافقین پس کیا حال ہوگا منافقین کا جب جان قبض کریں گے ان کی فرشتے برز کی حالت ہے ان کی برز کی جب جان قبض کریں گے ان کے فرشتے اس حال میں کہ ماریں گے ان کے منہ کو اور ان کی پیٹھ کو ایک نڈا منہ پہ پیٹھ پہ چنڈے جی؟ یہ کیوں ہوگا زال کا بیان سبب ہوم یہ عذاب اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے اتباع کی اس راستے کی کہ اس طلح جس راستے نے ناراض کیا کس کو اللہ وکار ہوں رضوان ہوں اور مکرو سمجھا انہوں نے ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا ہو یا اب غور فرمائیے کہ چونکہ غلط راستے کی طرف ان کا منہ ہوا غلط راستے کی طرف ان کا کیا ہوا منہ ہوا لہذا ایک ڈنڈا کس پہ لگے گا منہ دے گا اور نیک راستہ اللہ کی رضا کوان پیٹھ کی تو ایک پیٹھ پہ لگے گا سمجھے جیسا امت ویسی ان کو سزا دینی راستے کی طرف پیٹھ کی ادھر کیا کیا منہ کیا یہ عذاب اس سبب سے کہ انہوں نے اتباع کی اس راستے کی چلے چلے اس راستے پہ جس نے ناراض کیا اللہ کو اور ناپسند کیا اللہ کی رضا کے راستے کو کہا بتا اللہ نے ان کے امار کو ضے کر دیا ہم ہس بلزیم پی فلور نے مہارا زون زاجر کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ تعالی ان کے کینے کو ایسے چھپے رہیں گے بلو نشاؤ آگے اللہ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں اوپر سمجھ لیجئے اللہ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا نا تو تجھے ان کی خود شکلیں دکھا دیتا کیا یعنی مثالی طور پہ مثالی طور پہ شکل. وہ چاہے گھر بیٹھے رہیں مثالی طور پہ ان کی شکلیں دکھا دیتا یہ, یہ کہا ہے منافع سامنے آتے آپ ان کو پہچان لیتے لیکن ہم نے یہ نہیں کیا حکمت کا تقاضہ یہی تھا کہ مثالی طور پر کی شکلیں دکھائے لیکن آپ ان کو علامات سے پہچان لیں گے کیا طرز کلام سے پہچان لیں گے منافع کا طرز کلام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاپلوس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چاپلوس ہوتا ہے حضرت جی میرے مرشد میرے سی آپ تو میرے بالک ہیں میں تو آپ کا غلام ہوں آپ کے دیدار کے ساتھ میری نیٹ حرام ہوتی ہے ایسی کیا فروسی کرتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ مہربانی کر کے ٹلو بلا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں خلیفے نہیں رکھتا ظاہر پیر سے آؤں جاؤں کبھی میرا خلیفہ کو دیکھا ہے بس ہو بیٹا ایک ساتھ ہوتا ہے خلیفے جو ہوتا ہے بادشاہ ہوتے ہیں جتی خوب جوڑتے ہیں لیکن منافع بھی خوب کرتے ہیں اے اللہ بچائے کہاں جی ولاؤ اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہم البتہ دکھا دیتے ہم تجھ کو وہی منافق البتہ دکھا دیتے ہم تجھ کو وہی منافق خود ان کی شکلیں بس البتہ پہچان لیتا تو ان کو ان کے حلیے سے شکلوں سے لیکن ایسے میں نے نہیں کیا یہ حکمت کے خلاف تھا مسلط کے خلاف بڑا تار فن البتہ ضرور پہچانے گا ان کو فی لہن القول طرز کلام کے اندر ہیں واللہ ولہم ترغیب اخلاص ترغیب اخلاص اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے والا نب القم ہتال من او پہلے جہاد کی حکمت کیا تھی جی جہاد کی حکیمانہ حکمت تھی پہلے سفر پہ اب جہاد کی حاکمانہ حکمت ہے بالا نہ الم جہاد کی حاکمانہ حکمت, او کی حاک حکمت اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو جہاد کے ساتھ تاں کہ ظاہر کریں علم بانے اظہار ہے تاکہ ظاہر کریں مجاہدین تم میں سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو کون ہے پن اب اور جانچیں گے ہم تمہاری حالتوں کو کون کس حالت میں ہے بھائی کھرا کھوٹا کس وقت پرکھا جاتا ہے تکلیف کے وقت کس وقت تکلیف کا پتہ چلتا ہے منافع کون ہے مومن کون ہے ان کا فر احوال مشرقین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا زلال نمبر ایک سدو انصبیل اللہ اضلاع نمبر دو روک اللہ کے راستے سے وشاخ الرسول نمبر کتنی جی تین مخافت کی رسول کی بعد اس کے واضح ہو چکی واسطے ان کے ہدایت یہ تین احوال ہیں مشرقین کے اب آگے مال مال ہے مشرقی لئی اللہ شیٰ ہر نقصان دے گی اللہ کے دین کو کچھ بھی بس ای تو آمال ہوں اور قریب مٹا دے گا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو دنیا میں بھی تباہ کر دے گا یا یح اللہ میں ترغیب اطاعت ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو سولگی اور نہ باطل کر اپنی عمروں کو کیسے باطل ہوتے ہیں یہ جی عمل وہ ریاکاری کاری کرو منافقت کرو ایسے نہ کرو نہ باطل کرا اپنا تو مخلص رہو ان الین کا فرو وہی بیان حالت پا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے پھر مر گئے اس حال میں سے وہ کافر تھے پر ہر گردی بخشے گا اللہ واسطے ان کے فلا نو تشجیع ال تو جہاد کا بیان بھی ہو رہا ہے نا جہاد کا یہ تشریح ال کتاب ہے کتال کے اوپر بہادر کیا گیا جب تم نے دیکھ لیا کافروں کے حالات تو کیا ہو جی؟ فلا فلاں سمجھے جی پس نہ ہمت ہارو فلا تہلو پس نہ ہمت ہارو کفار کے مقابلے میں بلا سے پہلے کا مقدر ہے اور نہ دعوت دون کو سلح کی طرف کافروں کے ساتھ لڑتے رہو سلح کی دعوت وہ دے یا تم دو گے ہاں تو تمہاری طاقت کو دے کے وہ مجبور ہو جائیں سلح کرنے پہ تم نے ابتدا نہیں کر نہ دعوت ان کو طرف صلح کے والا اور تم تو بلند رہو گے کیوں کہ واللہ ولکم اللہ کی مائیت تمہیں حاصل ہے ولنیا تیرا کم آ مال کم سمرا اور ہر گزنی کبنی کرے گا اللہ تعالی واسطے تمہارے تمہارے امال کے ثواب کی امال سے پہلے ثباب مقدر ہے ثواب تمہارے عملوں کا سواب اللہ پورا دے د ہر کےمی کمی کرے گا واسطے تمہارے تمہارے عملوں کو سوا کی ان الحیات الدنیا دنیا ابن ملاق تزہ من دنیا تزہید من دنیا اور آگے ہے ترغیب انفاق سوائے اس کے نہیں بھی زندگی کھیل و تماشا ہے چند روزہ بہار ہے اور اگر ایمان پہ تم قائم رہے تقوی افطار کرتے رہے تو دے گا اللہ تعالیٰ تم کو سوال تمہارے باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نہیں سوال کرتا تم سے جمیا موال تمہارے تمام مالوں کا یہاں جمی کا مقدر ہے اللہ تعالی یہ نہیں کہتا کہ تم میرے راستے میں سارا مال خرچ کر دو سارے گھر کی جائیداد زکوٰۃ کے اندر کتنا حصہ مانگتا ہے چالیسویں اوشر کے اندر ہمارے علاقے کے لحاظ سے بیسواں حصہ باقی بھی خیر خیر کرو لیکن اللہ تعالیٰ تو ان تمام اموال کا مطالبہ نہیں کرتے دن اگر اللہ تعالیٰ تمام اموال کا مطالبہ کرتے تو دینے والے میرے خیال میں لاکھوں کے اندر دو چار ہوتے کیسے وہ تمام اموات ایک اور نہیں سوال کرتا تم سے تمام امبار مطالبہ نہیں کرتا سال کو وہ اگر مانگے تم سے تمام امال دل پر پوفا تنگ بھی کر دے تمام امال بھی مانگے تمام مال بھی مانگے اور تنگ بھی کرے تو تب خل تم تو کرنے لگو جب بخول کرو گے تو پھر ظاہر کر دے گا تمہاری بدنیتی کو تو کام خراب ہو جا ہاں ان تم الاد یہ تم ہے مومنین ہے خبردار تم یہی بلائے جاتے ہوتا کہ خرچ کر اللہ کے راستے کے اندر پد باز تم میں وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے سوائے اس نے بخل کرتا ہے اللہ نفس سے انبمن اللہ اس کے بخل کا وبال خود پہ ہوتا ہے اللہ غنی ہے ہماری مار سے اور تم خود محتاج اللہ کے ون اور اگر پھرے رہے تم اللہ کی طاق سے تو یاد رکھنا بدلے میں لائے گا اللہ تعالی قوم کو سوائے تمہارے پس نہ ہوں گے وہ تمہاری طرح ہم سال کو منا تمہاری طرح نہیں ہوں گے یعنی بخیر نہیں ہوں گے اللہ کے پرمبردار بردار گے تمہاری طرح نہیں